الرحیم یا الصابرین ولا تقولوا لمن میو في سبيل سبیل اموات بل احیا کلا تشرو سی و سمر و بشری سا قَالُوا ادا اب وَإِنَّا ولا وائیوں اولا یہ سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ آیت نمبر 151 سے شروع ہو رہا ہے پہلے حصے میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور اللہ تعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالی کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ تعالی کو ناراض کر دیتی ہے تو ان کی ملی ہوئی عزت ان سے چلی جاتی ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عزت واپس بھی لے سکتا ہے بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اپنے انبیاء کے طریقوں کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کو مسلط کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی اور بنی اسرائیل کی طرح قوم کا ساتھ برائی میں نہیں دیا بلکہ قوم سے الگ ہو گئے ماں باپ سے الگ ہو گئے برادری سے الگ ہو گئے لیکن اللہ تعالی کو نہیں چھوڑا اللہ کی فروا برداری کو نہیں ترک کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ قائم و دائم رکھا اب آیت 151 سے مسلمانوں کو خطاب شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ خطاب شروع کرتے ہیں تو ابتدا ان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پانچ احکام بتلائے کہ یہ پانچ احکام اگر مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے تو مسلمان کامیاب ہو جائے سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو بتلایا وہ ذکر کا ہے فضکرونی أَذْكُرْكُمْ میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو دوسرا عمل اللہ تعالی نے شکر کا بتلایا کہ بندے میرا شکر ادا کرے تیسرا عمل اللہ تعالی نے صبر کا بتلایا کہ اگر تکلیف آئے تو انسان صبر کرے اور چوتھا عمل اللہ تعالی نے نماز کا بتلایا کہ نماز کا اہتمام کرے اور پانچواں عمل اللہ تعالیٰ نے تعظیم میں شاعر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا احترام کرو نماز کا احترام کرو آزان کا احترام کرو مسجد کا احترام کرو پاک کا احترام کرو اللہ کے دین سے منسوخ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا احترام کرنا یہ بھی مسلمان کا شیوہ ہے تو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے پانچ بنیادی باتیں بتلائی ایک اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے لیکن مختصر نصیحت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تیری کران ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہر قدم ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انجلی من ذکرنی میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں جب اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے گاڑی میں جاتے ہوئے راستے میں چلتے ہوئے گھر سے آتے ہوئے گھر جاتے ہوئے کام پہ جاتے ہوئے جہاں بھی چل رہا ہوں پھر رہا ہوں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ عال عبران میں عقل مند لوگوں کی نشانی ذکر کی کہ عقل عقلمند لوگ کون ہیں اللہ نین یسکرون اللہ قیام ہوا قرولہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں راستے میں چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اگر کہیں بیٹھے ہیں اور کسی کام میں مشغول نہیں ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اگر بستر پر لیٹے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے کوئی مٹ ضائع نہیں کرتے اپنی زمان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنایا ہوا ہے فرمائیے عقل مند لوگ ہیں تو پہلا عمل اللہ کا ذکر دوسرا عمل اللہ تعالی کا شکر کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ شکر بہت کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں ہم گنتی نہیں کر سکتے اور آج ہی ہم نے پانچویں پارے کی جو تلاوت کی اس کی جو آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ آزاب کم ان شکر تم اے مسلمانوں اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم ایمان لاؤ تو ایمان والوں سے اللہ تعالی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں کسی امتحان میں کیوں ڈالے گا اللہ کسی پریشانی میں کیوں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ڈرتے ہیں کہ بھائی اس کو سزا دو کہیں ایسا نہ وہ ہمیں پریشان کر دے بھائی سزا تو اس لیے دیکھنا اس کو جیل میں ڈالو ورنہ میرے لیے مسئلے پیدا کرے گا تاکہ اندر ہی رہے اس کو مارو ورنہ یہ مجھے مار دے گا تو اللہ تعالیٰ کو کسی سے ڈر تو ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں امتحان میں ڈالوں تمہارے لیے مسائل پیدا کروں تمہیں پریشانیوں میں ڈالوں مجھے کیا ضرورت ہے اے میرے بندے اگر تیرا شکر ادا کرے یعنی گویا شکر اللہ تعالی کا وہ انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے بچانے کا نسخہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ حمدالحمد تو دوسرا عمل اللہ نے ہمیں شکر کا بدلایا اور تیسرا عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی مدد کو لینے کے لیے صبر کا بتلایا کہ دیکھو یہ دنیا ہے اس دنیا میں کبھی مزاج کے خلاف بھی کام ہو جاتا ہے صبر کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کو کھینچو اللہ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرو جیسے بٹن کھولتے ہیں پنکھے کی ہوا ہماری طرف آتی ہے اے کا بٹن آن کرتے ہیں اے کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے لائٹ کے بٹن کو کھولتے ہیں روشنی آتی ہے ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں یہ نماز یہ اللہ کی رحمتوں کا بٹن ہے کہ اگر نماز پڑھو گے اللہ سے مانگو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بٹن آن کر کے روشنی کو اپنی طرف ہوا کو اپنی طرف ہیں ٹھنڈک کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی دنیا میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے نماز پڑھ کر دعائیں کر کر صبر کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرو اللہ کی مدد کو اپنی طرف حاصل کرو کامیاب مومن ہے وہ پریشانی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے اور وہ خوشی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے ہر حال میں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر رہا ہے اور پانچواں عمل اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ دین سے منسوخ جتنی چیزیں ہیں ان کا احترام کرو اللہ کے دین کا احترام تو اللہ کے دین کا احترام کا تقاضا کیا ہے جو چیزیں دین سے منسوب ہیں مسجد ہے نماز ہے آزان ہے قرآن پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ کے احکامات جیسے روزہ ہے نماز ہے حج ہے یہ جتنے بھی اعمال ہیں جتنی بھی دینی امور ہیں ان سب کا اللہ تعالی فرماتے ہیں احترام کیا کر ان سب کا اکرام کیا کرو دین کی تعظیم یہ مومن کا کام ہے اللہ اکبر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا اللہ جی چلی گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوٹا والا جنریٹر کھولا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابواب البر کو ذکر کیا نیکوں کا باپ اللہ تعالیٰ نے مومن کو نیکیاں بتلائی کہ انسانی زندگی میں مومن کو کون سی نیکیاں اختیار کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے جب نیکیوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے نیکیوں میں عقیدے کو ذکر کیا کہ عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے ولا کن الرمن آمن اب اللہ ولیوم ال آفر و کہ کتابی کے انسان کا ایمان اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر ایمان پکا ہونا چاہیے عقیدہ انسان کے تمام اعمال کے لیے بنیاد ہے اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانے گا قرآن کو اللہ تعالی کی آخری کتاب نہیں مانے گا تو یہ کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے اس کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں نیکیوں کو وزنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان صحیح ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو عقیدے کی طرف ترغیب دی کہ اپنا عقیدہ صحیح رکھو اور پھر جب آمال کی باری آئی ایمان کے بعد انسان پھر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالی نے نیکیوں میں جو سب سے مقدم نیکی ذکر کی ہے وہ ہے اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک و آت المال ہی رب القربہ ولیتابا ولمساقیل ومل شبیر و ساعلی ن کہ جب نیکیاں کرو تو نیکیوں میں سب سے بنیادی نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو رشتہ داروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ محتاجوں کے ساتھ ضرورت مندوں کے ساتھ یہ سب سے بنیادی عمل ہے اس کے بعد اللہ نے نماز کو ذکر کیا اس کے بعد اللہ نے زکوۃ کو ذکر کیا لیکن اعمال میں سب سے مقدم مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کہ انسان کے دل میں انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ اللہ کے مخلوق کے لیے حسن سلوک کا جذبہ ایک آدمی کتنا ہی نوازی ہو عبادت گزار ہو لیکن سن دل ہو سخت دل ہو مخلوق پہ ترس نہ کھاتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہو اسی لیے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے سزا دی تو اللہ تعالی نے فرمایا جاللہ علوب و ہم نے ان کے دل سخت کر دیے سنڈی یہ نافرمانی کا نتیجہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اعمال میں اپنے دلوں میں درمی پیدا کرو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو پھر اس کے بعد عبادات ہے پھر اس کے بعد معاملات ہے وہ الموفون <بِعَحْدِهِم> کہ جب وعدہ کرو اس کو پورا کرو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے یہ نہیں کہ نمازیں تو ہم پڑھیں روزے تو ہم رکھیں لیکن وعدے کو پورا نہ کریں نگر فرمائے نہیں وعدہ پورا کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. چونکہ نیکیوں کا ذکر آ رہا ہے ان نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی روزے کا ذکر آ گیا یا اوینا آمنو کتب علیکم کوم اے مسلمانوں تم پر روزے فرض ہے جیسے پہلے امتوں پر فرض تھے لال تتقون تاکہ تم پرہی دار بن جاؤ یہ سب سے اہم نقطہ ہے آج ہمارا پورا جمعہ اسی طرح کہ یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 183 اس میں اللہ تعالی نے دو باتیں ذکر کی ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ اے مسلمانوں تم پہ روزہ پڑ لدینا کتبا اے مسلمانوں تم پہ روزہ فرض ہے نمبر دو روزہ کیوں فرض ہے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ روزہ کیوں رکھواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تاکہ تم ہر دو بندوں کو پڑھا دیا جاتا دو بندوں کو پڑھا دیا ہم جو پڑھاتے ہیں ہم کہتے ہیں کم سے کم دو بندوں کو پڑھاؤ جو یہاں سنو آگے کم سے کم دو ساتھیوں کو یہ سبق سنا دو اور ان دو کو بھی کہو کہ آگے دو دو کو سنا دو سدمے جاری ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے روزے کا مقصد ذکر فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں تقوا آ جائے اور تقویٰ کسے کہتے ہیں گناحوں سے پاک زندگی گناحوں سے اب اگر میری زندگی گنا سے پاک ہو رہی ہے تو تو مقصد حاصل ہو رہا ہے میرے روزے سے ہی جا رہے اور اگر مقصد نہیں حاصل ہو رہا روزے تو رکھ رہا ہوں لیکن تقویٰ نہیں آ رہا گنا سے نہیں بچ رہا میں جو گناہ ہو رہے تھے وہ ہو رہے زبان غلط استعمال ہو رہی تھی ہو رہی کان غلط استعمال ہو رہے تھے ہو رہے نگاہیں غلط استعمال ہو رہی تھی ہو رہے تو پھر کیا مطلب ہوا میں کامیاب تو نہیں ہوا نا میں تو پھر کامیاب نہ ہو سکا کہ میں مقصد کو نہیں پا سکا اللہ تعالی نے روزے کا مقصد ذکر کیا کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے اب اگر میری زندگی میں تقویٰ نہیں آ رہا تو مجھے اس پہ سوچنا چاہیے مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں لوگ تجارت کرتے ہیں لوگ ملازمت کرتے ہیں لوگ حلال روزگار مختلف طریقے ہیں اس کی کوئی تجارت کے ذریعے سے کوئی ملازمت کے ذریعے سے کوئی زراعت کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے حلال مال کو انسان حاصل کرتا ہے لیکن ہم میں سے ہر انسان ہم جب حلال مال حاصل کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اس میں جو بھی چیز ہمارے اس کاروبار کو نقصان پہنچائے تو ہم اسے اختیار کرتے چھوڑ دیتے ہیں. کہ نہیں بھائی آئندہ یہ نہیں کرتے لیکن اس سے مجھے بڑا نقصان ہو آئندہ یہ والا سودا نہیں کرنا آئندہ اس شخص سے معاملہ نہیں کرنا اچھا پھر جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں اس کا کتنا خیال کرتے ہیں دھاپ کا کتنا خیال کرتے کتنا بیٹا باپ کا بھی خیال کرتا ہوگا جتنا اپنے دھاپ کا خیال کرتا ہے مبالبہ کم کر رہا ہوں جتنے بھاپ کی آو آگت ہوتی ہے اسے کھانے کھلائے جاتے ہیں اسے گھمایا پھرایا جاتا ہے کہ بھئی اس سے میرے بہت بڑے سودے ہوتے ہیں یہ میرا بہت بڑا مال لینے والا ہے تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے اسپیشل ہوٹل میں کمرہ دلایا جاتا ہے اس کو گمایا پھرایا جاتا ہے کیوں سے فائدہ مل رہا ہے تو یہ نہیں کہ یہ من اچھی بات ہے ایک انسان کرتا ہے تو جس طرح ہم اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام اسباب کو اختیار کرتے ہیں کہ جس سے مال میرے پاس آئے اور وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مال آنے میں رکاوٹ ہو اسی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں روزے کا مقصد کی زندگی میں تقواہ آ جائے کہ میرے روزے رکھنے سے میرے اندر نیکیوں سے محبت پیدا ہو جائے اور گناہوں سے مجھے نفرت ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوگا نہیں میں فرشتہ نہیں میں انسان گناہ ہوگا لیکن مجھے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی گناہ کروں گا نہیں ہو جائے इसके मिसाल बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आदमी गाड़ी चलाता है वो एक्सीडेंट करना नहीं चाहता हो जाता है। एक आदमी बीमार होना नहीं चाहता हो जाता है एक आदमी फिसलना नहीं चाहता फिसल जाता है एक आदमी गिरना नहीं चाहता गिर जाता है हाथ फूट जाता है पांव फूट जाते हैं वो इससे नहीं बाहर निकलता कि मैं जाऊं बाहर गिरू मेरी टांग फूटे लेकिन ऐसे ही मोहम्मद गुना करना नहीं चाहता गुना के प्रोग्राम नहीं बनाता लेकिन हो जाता है उससे تو اللہ تعالی نے روزے کا مقصد ذکر کیا اللہ اللہ تمہارے اندر گناہوں سے پاک زندگی آ جائے اب اگر گناہوں سے زندگی پاک نہیں ہو رہی تو میں تو مقصد نہیں پا رہا اس لیے مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے یہ پشتجو کرنی چاہیے کہ یہ کیسے پیدا ہوگا اس لیے جب ہم صبح شہری کریں تو بھی نیت کرے کہ یا اللہ روزہ رکھ رہا ہوں یا اللہ جو اس کا مقصد تکوا ہے یا اللہ وہ تقوا مجھے دے دے آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی یا اللہ آپ میری مدد کریں گے آپ مجھے توفیق دیں گے تو میں تقوا حاصل کروں تو شہری کے وقت بھی اس کو نیت کو تازہ کرے کہ یا اللہ روزے کا مقصد مجھے حاصل ہو جائے تکوا اور جب استحر کرنے لگے تو بھی سوچے کہ میں نے تقوا کے ساتھ روزہ رکھا بے گناہوں سے بچا الحمدللہ نہیں بچا آئندہ کل اور بچنے کی فکر کریں اس جذبے کے ساتھ اگر میری سہری میرے افطار میں میں اس فکر کے ساتھ روزہ رکھوں گا کہ مجھے روزے کا مقصد تقوع حاصل ہو جائے اگر رمضان جیسے مہینے میں روزہ رکھ کر نمازیں پڑھ کر تراویح پڑھ کر تحجد پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے قرآن سن کے ذکر کر کے دعائیں کر کے اس کے باوجود مجھے تقوع نہیں حاصل ہوا تو پھر مجھے کب حاصل ہوگا تو مطلب میں بہت بڑا بیمار بن چکا ہوں پھر تو اللہ کرے پتہ نہیں میرا آپریشن ہوگا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر رمضان جیسے مہینے میں کہ میں فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی تمیر سے روزے بھی رکھ رہا ہوں تراویح بھی پڑھ رہا ہوں تحجد بھی اٹھ رہا ہوں شہری افطار بھی کر رہا ہوں اور تلاوت بھی کر رہا ہوں اور ذکر استاد دعائیں اور پھر بھی تقوی نہیں حاصل ہو رہا تو پھر تب حاصل ہوگا گنا سے میری جان کب چھوٹے گی اور کب میرے دلوں میں گناوں کی نفرت آئے گی اور کب مجھے نیکیوں سے محبت ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ دیکھو روزے کا مقصد یہ ہے رمضان کے مہینے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی میں انقلاب آ جائے اور یہ زندگی زندگیمراہی سے ہٹ کر ہدایت پر آ جائے خواہشات سے ہٹ کر رسول اللہ کی سنتوں پر آ جائے رسم و رواج سے ہٹ کر اللہ کے دین پر آ جائے اس لیے کہ ایسا مبارک زمانہ ہے اس کا مقصد لہذا اس کی جستجو کرو اللہ سے مانگو طلب کرو شہری کے وقت مانگو افطار کے وقت مانگو کہ یا اللہ تقویٰ دے دے جو روزے کا مقصد ہے اگر میں نے تیس دن روزہ رکھا اور تقویٰ نہیں ملا تو مقصد تو ملے گا یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے ایک آدمی چلتا رہے چلتا رہے تیس دن بعد کہاں پہنچے پدری کہاں پہنچا کیوں پہنچے پدری کیوں پہنچے تو وہ تو پاگل انسان ہوگا جس نے تیس دن سفر کیا اور تیس دن کے بعد بھی وہی کھڑا جہاں سے چلا تھا بھائی اسرائیل جہاں سے چلتے تھے وہی کھڑے ہوتے تھے اللہ نے سزا دی تھی نا جہاں سے چلتے صبح ہوتی وہی ہوتے تھے سزا دی تو اگر ہم وہی کھڑے ہے جہاں سے چلے تھے تو پھر اس کا مطلب ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی اس لیے اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں تقوا دے دے یا اللہ آپ کی توفیق سے ہوگا یا اللہ ان روزوں کا مقصد یہی ہے ان عبادات کا مقصد یہی ہے ان نمازوں کا مقصد یہی ہے قرآن پاک کے پڑھنے سننے کا مقصد یہی ہے دینے کا مقصد یہی ہے صدقہ دینے کا مقصد یہی ہے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں تقوا مل جائے گناہوں سے نفرت لیکیوں سے محبت مل جائے یا اللہ وہ ہمیں دے, دے. کہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت ہو جائے ہمیں گناہوں سے جیسے گندگی سے انسان کو نفرت ہوتی ہے نا کہ غلازت پڑی ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ غلازت کے پاس جا کے کرسی لگا کے بیٹھ جائے میرے کو گندگی ہے وہاں گزرنے سے بھی گریس کرے گا کہ یہاں گندگی ہے بدبو ہے, ہے گندی چیزیں ہیں ایسے ہی ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی اللہ کو ناراض کرنا کتنی بڑی نہیں یہ تو شیطانی کام ہے یا اللہ مجھے بچا دیکھیوں سے محبت نماز پڑھنے سے اللہ کی عبادت کرنے سے سج بولنے سے حلال کاروبار کرنے سے جائز کاموں کے کرنے سے یہ روزے کا مقصد ہے اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی یہ مقصد نصیب ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اللہم ربنا اکنا سی دنیا حسن وفی لاخیرت حسن وفی لعظامنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله حليم كريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك بفيض رحمتك وعلاء مغفرتك والغنيمة من كل شر والسلامة من كل إثم الله لا تدعنا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجه لي لكرد لله قضيتها يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اذا ختم الله وك جزاكم